اللهم مولى سيد الرسل وخاتم الانبياء سبحان محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الصدق والصفا ما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلونه حق طلابته يتلونه حق طلابته من بل سد کم لان لاگی سد کر منو آل سلوت سلیم اسدا تو سدا يا سیدی شامی حضرات السلام علیکم ہم بروت بعد دعا ہے مار گا ہے ربلا لمید حل کریم دیز نزکا اخلاق اداب قرانی کے نام مدش فرماوے نفس و شیطان دے شرط تو نجاتتا فرماوے جب اپنے ایبا و جی بیان کرن تو دل سوڑا پی جا ممبر پہ بیٹھ کے جناب نچھ بیان کر رہا ہوں اور جو بیان کرنا ہے عنوان ہے دنیا پرست حافظاں سفت نشانیاں مجید وزیر دنیا واسطے پڑھن والے کاریاں حفظہ دیا سفت یا نشانیاں بیان تو میرا مقصود نصیحت ہے اور اپنی صلاح ہے میں جدو یہ نشانیاں پڑھیا تو خود میں مینو اپنے بھی لگ رہا ہے دوسرے بھی لگ رہا ہے بھی یہ کرا کچھ اپنی اصلاح ہو جائے گی, دوسرے ہو جائے گی قرآن حکیم فرقان مجید کی دولت ہے کی آداب نے واستے کی کچھ چاہیے کرنا سانو اس گل کی تمیز نہیں حقیقت مارتا کرنا اور اپنے سمے کرنا کسی کی گل نہیں یہ کی دولت ہے کی آداب نے کی حقوق نے سانو کوئی تمیز نہیں اج ان کا آخری حق جاس اپنے تے رکھیا ہویا ہے وہ ایک ادا بال حافظ کیتا ایک دا بال کاری چا بس اندر الفاظ و حروف رکھ لس اسان سمجھا سانوں بھی جنت لے جائے گا آپ جنت تر جائے گا آپ بھی بخشا جائے گا بخشا جائے گا۔ لیکن سجنوں قرآن مجید کے بڑے حقوق نے بڑے آداب نے یہ جد حقوق کتاب پڑھے نے یہ آداب پڑے نے لگتا ہے جنت جائے گا اے خود جہنم اے خود جہنم لے جان دا مقصد یہ نہیں کہ یہ جہنم کی دعوت ہے۔ قرآن تو جنت کی دعوت ہے۔ جانم لے جان کا مقصد یہ کہ جدو یہ حقوق بامال ہونے نے عزت جویں اللہ تعالی فرمائی ہودئی بند اپنے پڑھنے جو فضائل آئے نے جو شان آئی نے دیاں وہ حافظ کاری ہوں کو نہیں انہیں بڑے فرائز نے انہاں دیاں جنہوں نے جنت جانا اس قرآن دی برکت ندیش پاک موٹے لفظا چایا کھڑا کہ قرآن جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے جو کچھ قرآن ویچھے اس سے عمل کرتا ہے او دے تاج جانا اور توجہ نہیں کر دے کیونکہ سارا دین قبر حشر آخر تلو دھیان ہی ہٹ گیا ایک لفظ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گل کر چلی ایک لفظ کی جو کچھ قرآن عمل کرے جو کچھ قرآن وہ محبوب ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی ہزور پاک پا کی بلا نہیں لب جانا جڑے دنیا دیاں بادشاہیاں دے تاج پاؤں نے کھیچلان ویخ ذلت وے رشوائیاں وے کٹیچن مریچن ویخ محنت ویخ روپیہ لا وے دا حقیقت اور عزت کا دنیا دے سامنے ہے وہ سر تو سا کی سمجھتے ہو جا ربو لال امین تاج پوا جنتیں آم سر پہ آ جانا ہوں میںقت صرف انہوں دیا نشانیاں دکھیاں جہنیا واستے قرآن پڑھتے ہیں دنیا واستے پیار پڑھتے ہیں سکھتے ہیں سکھا پڑھتے ہیں پڑھا مقصد انہ کا آخرت نہیں اللہ تعالی کی رضا نہیں آران احل ال... آپ دے ہیں پر ہے کوئی نہیں انہاں انہوں نشانیاں میں دسیاں چند حقیقت ہے وہ ساریوں اپنے دکھ رہی ہیں کتاب جس بیان کر رہا امام محمد بن حسین آ انہاں دی مبارک کتاب ہے اخلاق القرآن قرآن دے اخ قرآن والان والے لوگ کا دے اخلاق چنگے بھی دسے نے تو بھڑے بھی دسے چنگے جڑے ہیں وہاں کے چنگے اخلاق ہو گے وہ بھی دسے نے کہڑے کہڑے ہون گے جہے بہڑے دنیا اسے حاصل کرتے ہیں وہاں کے اخلاق بھی دسے نے وہ کہے کہڑے ہو جدو حکیم حکیم جدو بیماریاں دکھ رہا ہوئے نا انہاں نو کھن کی کوشش کرے بندہ تے حکیم دے بارے برا نظریہ نہ رکھے وہ بے وقوف یہ لوگ حکیم سان یہ روحانی طبیب سان یہ روح کے کول جانے سن تے یہاں جو دسیا ہے یہاں کے دسن کا مقصد یہ کہ میاں یہ شیشا ویخ کے اپنے اندروں یہ سارا صاف کرو <تصفح> تاکہ قیامت والے دن رسوائی نہ ہوت نہ ہوسوائی <تصفح> بڑی ویڈیو پہچائی نہیں جی نیت سالے سی خیر کوئی بدنیتی نہیں سی کسی محل تنقید کا نشانہ بنا مقصود یہاں کا نہیں سر کا مقصد صرف خیر خای سے نصیحت سی اگل کی سلاح سی اس نیت میں جناب ہو سرکار نے سفا یار لکھا ہے کہ دنیا دیا دنیا دار دی خاطر قرآن پڑھ رہا ہے نا ان کی ایک نشانی ای کہ قرآن پاک دے حروف پورے محفوظ رکھے گا قرآن حکیم دا کوئی حرف اس پوری تجوید دے قانون دے نال پڑھن کی کوشش کرے گا کوئی حرف ضائع نہیں ہون دے گا کوئی اس کا تلفظ جہا ہے اسا نہیں ہوگا لیکن مزے ہی قرآن دیا حداں قرآن دے کرے گا فرضوں تلفظ اس کوئی کمی نہیں آن دے گا دنیا دار کی نشانی ہے جو قرآن دنیا اس سے جائیں پڑھنا ہے نا انہیں قرآن دے تلفظ سیدے کرنے نے لیکن قرآن کے فردان آپ سیدھا نہیں کرنا سمجھا نہیں کیونکہ اج کل بہت سر پی تے بس کوئی محفل نہیں جران جی سونی آواز والا دورو دورو نہ بلایا جاوے تے قرآن انج پڑھنے والا سدا سا مطلب ہے بغیر سر تو پڑھنے والا وہ گواٹی بیٹھا ہو دینا جی مقصد قرآن ہے تو بٹھا تو, تو پیسے بھی نہیں لالی ہزار روپیہ دینا تو فیصلہ باد بلا ہوں دا مقصد صرف ترنوں میں ہے قرآن نہیں بلا ہافیلن پڑھتا جانا تاکہ کوئی سیاح بند بے وقوف بندہ گل ہے اپنی پکڑتا یا دی حالانکہ جڑی صحیح گل ہوں کسی دی نہیں ہوتی اور آپ کی طرف ہوں نہ میری نہ قرآن مزیال خدو دی قرآن دے حروف ضائع نہ ہو پورا صحیح تلف یار نہ خلل پا توجہ دلا بولو سبحان اللہ نے لحروف القرآن قرآن دے ہرفان ضائع نہ کرے ان دی پوری نگرانی کرے پورا تحفظ کرے پوری صحیح ادائیگی ست ست کتان نو ادا کرے سات کتان <سلام> لیکن جدو قرآن ددو کی گل آئے احکام کی فرداں حرام فر آرد پورا نہ کرے ہار فرو پڑھنے سات سات کتانے خود اللہ تعالی کے قرآن کے فرد نوا کر دی تو پھر ایک کت والے بھی پورا نہ کرے تے نے رب آستے نہیں پڑھیا دنیا پڑھے جب واسطے پڑھتا لفظ زور نہ دن قرآن کے زور تور کیوں جو قرآن مجید کا مقصد الفاظ نہیں قرآن مجید کا مقصد آکام نہیں اج تائیں قرآن دے صحیح لفظ ادا کرا ولی بنتا نہیں وے ولی بنیا کوئی رب سونے اپنے نیرے کیتا تے فضل فرمایا انام بنیا جن قرآن مجید دے حدود اور فرائض دی نگرانی کر چلی سامنے <سلام> <بند> <سلام> اگر کوئی مائی دلال حسین تو حسین آواز والا خوبصورت تو خوبصورت رنگ چ نو پڑھنے والا کسے بندے ویکھا ہوئے ولی بنتا تو انہیں قرآن دیا ہدا فرداں چڈی بیٹھا ہوے ان خیال نہ کرے تو خالی خیال کرے قرآن دے حروف دا کوئی اگر کسی نے ولی بنتا ویخیا تو نہ لو میں سر چکا لو میں کھانا جنہیں قرآن نو سادے لفظ پڑیا سادے طریقے نال پڑیا پر قرآن دے حدود دے نگرانی جو کیتی ہے نا پہلا دیتا ہے چھوڑے اور شری کیڑے آ آردے مرے نہیں دے اصل کمال دل کرنا پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس گلے اور دلیل کر دینا حدیث رسول محال بولو سبحان اللہ سرکار فرمانے حضرت اللہ قرآن پڑھ رہے سن سب کوئی اجمی سن جی اربی نہیں سن اربا تو علاوہ باہر دے بندے سن سن پتا جیسے قرآن سے اربان دی زبان چلتی باہر آیا پی تو نہیں نہ چلتی دا لب لیا اپنی زبان ہوں باہر بھی آر آپ ہی بیٹھے جنگل دے کے بالکل جنگل کے رہنے والے ساڈے بچے شہر والے مکے والے مک... مدینے والوں بھی بھٹے سرکار آئے نا تو فسٹ آ سنیا سارے کا سن کے آپ نے فرمایا قرآن پڑھو سارا سونا سب سونا کی مطلب جو اجمی پہ پڑھتے ہیں یہ بھی سونا جو عربی پہ پڑھتے ہیں یہ بھی سونا ہوں ظاہر جڑا سب بھی فرماند پہ سارے جزمی بھی سن پیارا بھی, بھی سن دا مطلب یہ سگو وانگوں سارے پڑھ والے کوئی لفظ والے پڑھو کل ہسن سارے سارا دا سارا سونا خوب اگو ہزور نے فرمایا ان کریم لوگ آنگ گئے۔ یوکھی منہ نہما یوخی جی نیبے سیدھا کری تیر نو ان قرآن نو کی مطلب ان سطلب ادائیگی ماشا بھی خلل نہیں رح دین گے پر یہ تو اجلو نلا یا جلو نرآن کا اجب ہے نا وہ چھتی دنیا چلب کر گے آخرت کا انتظار نہیں کرنگے. یعنی اجرت اجرت قرآن دا پسند کرے پاس نہیں ہونا یہ نہیں سوچے جو قرآن دنیا نہیں آیا قرآن آخرت ساڈی سوارن آیا <تصفح> اگلی روایت حضرت سال بن ساد اصاہدی آپ فرما دینے میں قرآن پڑھنے پہ سرکار تشریف لیا فرمایا الحمدللہ کتاب اللہ ہے واحد اللہ دے ایک کوئی کتاب ہے ایک کتاب ہے رب دی وفیقم الاخیار تو آڈیچ چنگے یعنی آلہ طریقے نال قرآن پڑھنا لے وفیقم الاحمر والاسود کئی تو آڈیچ لال سرختے کئی کالے کی مطلب ہر رنگ دے بندے بار دے اندر دے تھے قرآن پڑھ دے پین اکراو پڑھو قبل آئیں یا دے اس لوگ کے لوگ آران پڑھن گے گے سیدھے میں تیر سیدھا ہوتا ہے لیکن سنگو ہیٹان نہیں اترے گا قرآن سنگو ہیٹان کی مطلب ہے دل والے پاس قرآن نہیں جان دینا نہ دل والے پاسے جان دینا نہ خوف رب کا سمان ہے نہ رب ہاں نہ جنت وہی فکر رکھنی ہے جو کچھ ہونا اتنے اتنے سنگ تو سنا سننا پڑھنا ہے پڑھاونا ہے یہ تو اجلو ناج اس دا اچر جلدی خدا نے دسیا کہ تسا میرے صحابہ آ میرے ساتھ آردر والے گھر والے جناب پنڈ والے ادبی تربی جڑتے قرآن کرساں چنگے جی تو س واقعی قرآن رب رحمان کی خاطر پہ پڑھ دے جی تا مقصد خالی قرآن کے حرفا سیدھا کرنا نہیں اپنے دل نو سیدھا کرنا دل اپنے کچھ لوگ دل سیدھا نہیں کرنگے. اللہ دے احکام شریعت نو دل چ نہیں اتار محل پڑن گے لفلوں نو خیال چ رکھ گے حکمان نہیں رکھ گے دے د آن گے محبوب خدا نے دسیا اینج دے لوگ آ مطلب ہے پھر قرآن جو پڑھنگے وہ قرآن فائدہ نہیں دینا قرآن نو دینا ہے. جنا قرآن پڑھا آخرت دی رکھی ہو لفظ سیدے ساگے پڑھ لے پر قرآن کے حکمت پوری نگرانی ہوگی ہر دنیادار کی یہ نشانی دنیا پرست کی یہ نشانی ہے جو قرآن کے حرف سدھے تو حکم سارے ٹھیک ہے اپنے کاری جاوے گا تکبر کیتی جاوے گا آکڑی جاوے گا دوسرے حکیر سمجھے گا آنا کوئی شر نہیں آگی مینو سارا کچھ آ بھی نیت یہ ہوے گی آپ نو بڑھاونا دوسرے نو کھٹا دوسرے حکارت کی نگاہ نال ویکھے گا توجہ ہے نا اے دنیا دار حافظ کاری تے دی نشانی نے، دی نشانی نہیں جڑا ہوا قرآن رب رحمان کی خاطر پڑھنے والا اور آخرت کی خاطر جیویں جیویں قرآن پڑھتا جائے گا آپ سارے جگ تو گا سمجھتا جائے گا جنہیں نہیں پڑھیا آنہ, ہونا انہوں نے آفے گئے چنے نے دلوں آخے گئے چنے نے جب ہاں میں نہیں پڑھے پر میرا نفس بے ایمان مطلب ہے یہاں کا پھر بھی چاہا ہے میری گل ایمان کیونکہ جی جی علم آئے نا اندر کا شیشہ ہوتا ہے جب شیشہ ہو بندے کا اپنے ایپ کھلتے ہیں جب اپنے ایپ کھلن تو آپ سارے زمانے تو پیڑا ہی سمجھتا قرآن کی یہ ہوئی شان ہے جن قرآن پلہ اپنا پڑایا قرآن رب رحمان واسطے پڑھا نیک نیتی پڑھیا قرآن پڑھا ضرور سمجھا دے گا پلیت اپنا نفسے سمجھ لگ رہی نا کوئی نہ ہاں میں کن فیک نقطہ دسا گل کر مغلتا نہ لگ جائے کس گل کا کہ اللہ تعالیٰ ولی لوگ اللہ تعالیٰ دے بندے دوسرے گل دسدا یہ آخ بندے نے وہ جہلو وہ فلانے ہو وہ ٹھنگڑے کر دے ہو پائے پرانے نہیں شریعت جو کر دے پائے نہیں غلط کل ترتے چلتے پاؤ وہ جہل بندہ یہ سمجھ ہے کہ آپ نو چڑھائی جا سانو کٹائی جا ہے بے حقیقت حقیقتیں نہیں ہوتی کسی دے دل دے بارے فیصلہ او نہیں دے سکتے مبو خدا نے فرمایا میں صرف ظاہر حکم کرنا میں دل دے فیصلے رب جانے رب دا کام ایو میں آکھ دینا کہ ان کا اندروں من جہا ہے نا وہ سڈے تکبر پیکرتا ہے جی آپ چنگا اندر ہی جائیا ہے میں سارے ہاں ہے میں سارے تو پیڑا ہوا لیکن آخر اللہ تعالی دران شریعت نو بیان کرنا والا فرد بھی تو پورا کرنا تو فرد پورا کرنے کی مجبوری بھی وجہ بول رہا ہوں جی اس, اس بندے دے اندر یہ خیال ہوگ جو میں چاہا کہ اے پیڑے نے کہ میں یہ سمجھانا پیا تو رب سونے دا فضل تے نہیں تے منڈا ربی تاہ رکھتا کہ بلا نہ تبلیغ جنت لے جا سکتی ہاں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دا فرض پورا کرن دی خاطر بعض اوقات خیر خدا اس تے غلبہ کر دیئے اس تے دل تے اللہ دے نبی سات پفلا نو یہ جن الفاظ اللہ با... انہاں کا مقصد آپ بڑھانا نہیں انہاں گا مقصد اگلوں کی ہدایت اگلوں چلانا سے چلا نسیحت مقصود ہوفر جی سخت اس واسطے بول لفنے جاندے. ہوں میٹے لفروں اثر کردامت ہوں یار واقعی راہ پہڑے تیا پھر وہ پھر جاندے نے مقصد اگلے کی سلاح ہوں دیے. اپنے آپ کو چنگا آخر مقصود نہیں ہوں دا. سے ہی خل قرآن بہل حوائد ہو فقیرا ساجا رہ نہ لا دنیا لہو یتمافی یتما فیحا یس تک دم وہل فکرا میں یفی ہو بہی عل اگنیا مطلب سمجھا پرانے مجید ناوڑ کا ذریعہ بنا لے گا دولت مندہ کول دنیا کھاو دا دنیا دار لوکاں دے کول تے ہاجت پوریا کرا دا دریا بنا لے گا تاکہ یہ سناوا کہ موتکد بنے جو تو موتکد بنے پھر میرے کام کرائے گا سہے کام کو لے لگا یو اپنا دنیا دولت مندوں دی تازیم کرے ہکے رول فکرا تنگ تے غریب تے تاڑے بندے انہ دی تحقیر کرے उन्होंने हकारत वेखे तो पैसे वाले बंदे इज्जत वेखे अगर कोई मालदार वेखे तो नरमी वरते जे कोई माड़ा वेखे तो झिड़का मारे आहो शक्ति करे मालदार हो फिर नरम बोले प्यार बोले क्यों जो इथे ज शक्ति की आवेगा नहीं, नहीं आएगा आवे तो पैसा दिखा ریب مارے چڑکا مارے کچھ دینا جو نہیں آیا جو رہے لکھیا لکھا میں اپنا شیشہ کا دستا میں کسی کی گل نہیں تو کرتا میں قسم خدا بھی کر کے پیا میرا نفس ایویں میرا اپنا بئیمان اوتی قرآن نظریے گریبان گریبان تو صرف خدمت کراوے خدمت تو کام تو لائی رکھے نو فلانا کام کی فلانا کیتی کی فلانا کیتی, آتے فلانا کیتی آتے مالدار تو پیسہ غریب تو خدمت کام اگر آواز ہوگی سونی تو بادشاہ نو سناو پیسے والے قرآن سناو پسند کرے نو نہیں ادروں نیت ہوے ارادے ہو سو ہو سو یار کدی وقت لبے نہ تو فلانا چودھری کدھر پیچھے نماز پڑے نا تو گل بڑی بنے گی جی کدی اسمبلی میں لگ جائے تو میں بڑھ جا کاری گل بڑی یار فلانے جلسہ ہوے تو فلانے جلتے میں قرآن پڑھا تو گل بڑی کہ جی گریب بندہ وہ سدے ہو یار تو سانو قرآن سنا پھر ماری جاوے جائے پھر آتے ہوں وقت کوئی نہیں باہر لا जे जा तो मुंह रखनी जाए तो अंदरों इरादा ना हो कुरान सुनावन का यार दिल आखिर दिल कुरान की तलब रखी खड़े ने मैं भज भाव ना ये ना हो मारी द जाह रखनी खातर अंदरों नीयत ना होक ना हो लेकिन जो इमानदार दिवारी आए फिर अंदरों नस नस के जालों इरादे रखी फिर होना वा जिथों पता लगे اتوں کوئی شاید نہیں لبنی اتنے اگلے سال قیات کرنے آ گئی نہ جتوں پتا لگے تھے. والا کچھ لبنا ہے کہ میں نے بلایا نہیں جی پتا نہیں میں تا پرانا خدمت گزارا میرے ہی نے سفت مان ل جی اج کلکاری سچے جانے محتوا دن قرآن پڑھ دینا یہ انہیں شیشا اچھا حسن ان کا سبڑا میں جو سلی تمام تمانسی دنیا ہوں نماز پڑھاوا حکومت زیادہ تو زیادہ اسلام آباد دی کسی نہ کسی میسل دے افرآباد والی کسی میتھل دیکھ اوچیاں سورا لا کے پڑھے گا مات کوئی افسر بیٹھا ہوئے کیا کہ حدرت رہتے ہیں اگر آپ ناراضنا ہوں اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو اپنے پاس دفتر بنا رکھنے بس سمجھے میری عید آ گئی میرے جنت لب گئی جان جان کے ریڈیو بچے ٹی وی آر لاوے تاکہ لوگ سنن آخر بڑا بڑی سونی آواز آسان بلائیے اپیارڈ چھاپ کے تو استاد اور کورا زینت اور کورلے تو سارا کچھ لکھی فرد ہوا کہ سہی جا میرا کارڈ چپڑے وہ بھی میرے پیچھے رکو سو سو خدا دے بند جانم کا پالن کاری نشانیاں پہ دسنا ہو سکتا ہے سڑن والا کوئی جنت جا جائے پر آپ دبا نہیں ہو سکتا ہے بتا وہ کی تراجو ہے اندر کور کی کنڈا تولن والا اس کی دیکھنا مر مر کیا جا لیک دنیا فی ایج جاندہ یہ نہ دنیا تھوڑی نہ جی چنگا چوکھا اتے کلام سوائی سلطان فرماندہ حافظ بڑ پڑی کری آلم کر ساون او بدلا پھرن کتابا چاہی کلام سوائی دونوں جہانی او مٹھے باؤ جنا کھا بچ کمائی بابو سرکار اساپ نے بڑی عجیب گل لکھی آپ فرماندے نے آپ فرماندے نے تمباکو نوشی والی رسم یہودیاں یہودیا فرمایا اے استعمال کر نمرود مردوت کے درجے میں دربار سلطان باو کا سب تو زیادہ تمبا کھچی دا اللہ نے ہوں امان لال دسو میں آ میں تو ہوں بہانا سلطان باو کدوں کا کہہ گیا یہودیاں والی رسم تمباقو کھچان آخیا یہود میں یہودیاں رسمان دے خلاف گل کرنے سخت پیچھے پیا رہا ہے کئی سو سال پہلوں سلطان بہو کیوں پیچھے پیا گئی <تصفيق> <تصفيق> لگی خیر گل آ گئی سلطان باب سرکار دسیا کہ دنیا والے بہت پیسے دنیا واسطے جس بندے نے قرآن سنا وہ نشانی دے کہ گریب نی واری آ رہے جی دل مالدار اور سنو سجو اور گل کر لگا ایک مسلہ دسنا مسئلہ ایک دسنا ایک ایک قرآن کا پڑھنا پڑھاونا فضیلت کچھ نہ لوے تو رب کو منگے جڑا قرآن کی خدمت کرے قرآن وہ محروم نہیں رکھتا میں قسم خدا کی کر دیا جنہ دی رضا دی خاطر گوڈا سیک کے قرآن دی خدمت کی خدمت او نبی معذور کسی کا یہ کہ ہو سکتا ہے یار کسی آم چودھری کے ڈیری سے بندہ جائے تو بخا واپس نہ ہوا چوبی گھنٹے قرآن کے ڈیری ہوا کیے رہ جائے گی سمجھ پر دے ایمان بھی کمزوری اور گل کو یقین کو نہیں قرآن تے سے نہ لوگ لیکن اگر ہے توجہ تو کہا نے فرمایا جائے فضیل نہ لو تاکہ قیامت اجر لبے تو ایتھے جی ہے مکا کے اجرت فیس لے ہے فرمایا پڑھن واسطے ہے جیز تاکہ قرآن پڑھن پڑھاون دا سلسلہ نہ پڑھ پڑھاون دا سلسلہ نہ بند قبلہ برابر چاہ مت کر دجر نہیں لگے گا گل رہے ہاں جائے پڑھ پڑھا, پڑھا جی اجرت تنخواہ نگران شاید نہیں تو پھر برابر چھوٹ جائے گا مدرس عالم بھاوے ہاف ہے باوے کاری جہا پورا پڑھا پڑھاو والا تنخواہ صرف برابر چھپے گا قیامت نہ لینا نہ دینا سمجھ لگی نہیں آکو نہ رکھ اگوں کوئی شاید اسی مجھے لبنی ہے تیریاں باقی کیتیاں باقی کیتیاں لب جائے تو ہو گیا اس کی اگر اتنے لب لیا ہوں اگان کے لبنا اچھا لیکن اے ہے پڑھنا پڑھاونا ایک تلاوت قرآن لیا سب لیا تلاوت ہے ہوں ایک روپیہ بھی مکایا سوام پڑھاوت سو جانب جائے گا نہیں فرمائی نے مسئلہ سمجھو یارو مسلا سمجھو ایک پڑھ پڑھاونا پڑھنا پڑھاو جائے تو لے سکتا ہے کہ قوم نے انہوں مصروف رکھا ہوا کہ تے بالوں پڑھا یہ انہوں اجرت مکا مقاصد مقاوے گا جائزے لیکن جدو تلاوت کی واری آئے ختم کی واری آئے پڑھنا قبرستان تھا تھانے تلاوت دے اجرت نہیں لے سکتا وہ حرام ہے اجرت مزدوری اگر اپنے آپ نگرانا دون کے پلافار ماملہ پکڑ نکلے گا لیکن اس خیال پکڑ نہ دے ساری جو کر چھوڑے آخر میں رب دی خاطر خدمت کی تھی رب دی خاطر خدمت نہ کر دینا چلو توجہ نا. نا. تلاوت دس ہزار دو میں محفل چاہ کے تلاوت حرام اے حرام اے حرام اے. اینے ختم دتم آو نہ نہ دو آپ نشانی ہے کہ اندر اندر کلیف ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں صاف جب دے, دے میاں میرے وقت کوئی نہیں امیر نوی غریب نو میاں میں قرآن کیجرت لے نہیں سکنا. میاں میں جاؤ نہ جائے تو ہون ہون لیکن جی جا گیا ہے تو فیس چمکائی سو فلانا فیصلہ بادی کاری تو فلاں کراچی والا کاری تو فلاں لاہوری کاری حضرت پچاس ہزار پر آتے ہیں حضرت 10 ہزار پر ہیں پھر حضرت سر کن لا کے سے ہاتھ رکھ کے سور پھر جناب حضرت پڑھتے تے حضرت پڑھے گا نا سمے جہنم والے پاسے راہ کھلدا جانا ہے اے لفظ قرآن دے پڑھتا ہے قدم جہنم والے پاسے تا چک درمائی جنہیں قرآن دنیا واسطے پڑھنا وہ قرآن پڑھے گا سنا گا تلاوت کر کے لیکن رشوت ہوڑی گننے بیٹھے نے پیسہ والے بیٹھے نے کیویا والے بیٹھے نے ہزار برائیاں والے بیٹھے نے وہی قرآن جہاں پڑھیا سو ترجمہ کر کے بھی انہوں نے نہ تو دسے کہ آخے نہ دسے ना روکے نہ میاں اے حرام اے حرام اے حرام اے حرام آنا جائے آ جائے نہ جائے ہمارے پاس بچے بچے قرآن فرمند ہے قرآن مجید فرمند ہے انتہا بے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شک نماز بے حیائی برائی روکتی ہے اللہ بے حیائی برائی روکتا ہے وہ دیکھے بے, بے حجی برائی کرنے والے بندے ہیں لیکن این گل نہ چکرے کہ یار بے حیائی ہے یہ برائی ہے یہ بے غیرتی ہے یہ چھٹ صرف قرآن لفظ سر سراوے گیٹھے تر جاوے سمجھ لے یہ مردو جہنم دا بالک بڑا جی بنتا قرآن سرا گیا اسے قرآن کے مطابق تے دس جا پایا قسم خدا ہو پایا سانو نہیں میں کسمیا نہ اصل اس لیے لکھان نیکیا ایسا کرنے جانوں جانم لے جان دیا اصا وہ نیکیاں سمجھنے ہے برائیاں نے لیکن دن کی سمجھنا میں مثال دینا سمجھو کو چھانی ہوے نہ موٹی تو موٹا چھانی چھاننی ہو بریک تو بریک چاندی سانو شراری اک جو نہیں رہی سوراخ ہو گئے موٹے ہر وے برائیاں چھڑی چھڑی پہ تھے آٹا کوئی شاید نہیں دسنا جو چھاڑیا ہونا ہے تو برائیاں دس گیا کر کے حضرت شاید فریدی جنہ کے بارے مولا روم فرما دے دے نے شہر کے سات بازار پھر فرید الدین نتار ستے فرا فرید اطار بدناما شریف در فرما مولا دیوار کا درد کرتے ہیں بے گنا نرما با بہزور دل نہ کردم ربرا میرا چٹ بھی گنا بغیر نہیں گزرا بے وقوف ساڈے ورگا یہ سوچے گا کہ یہ مطلب ہے گنا بھی کرتا رہا تو ولی بڑ گیا اچھا بھی کریے تو ولی بن جان گے تھلیاں یا میں کوئی چٹ یہ نہیں گزر دتا جی گنا نہ کیا میری فرمانی نہ کیتی ہو اگوں دستا دلیل برائی دل کی ہزری خاطر میں کام نہیں سارا برائیاں پہ دستا کیونکہ تیری بار اندر سے خلوص چلتا ہے دل کرنا سجنا جی ہون ایمان ایمانس ہو. یارو قرآن کاری ازان پڑھے ٹی وی یہ دب نہیں مریا یہ قرآن نے نپ کے نک دی نفیل تو, دے تو جا مت چاندنی کھڑا کتنے پڑھنا آیا کھڑا ہے قرآن کھے پڑھایا کھڑا ہے <تصال> تیرا فرض بنتا ہے جی اے بلا کے گئے سن تو قرآن پڑھتا نہ قرآن نہ مراد بئیمان کاری وچ پہنچ گیا ہے نہ مراد ملا جی پہنچ گیا سر پھر پڑھ کے سنانا نا سنا دا مطلب جی تے نال نال جو کچھ دا تو کہ میاں جی قرآن آیا تروی گھنٹے ہونے سور دچیا یہ بلا کے آکھے سنا جے مولا حسین انگوں بیان کرنا خدا رکو پڑھن کی صرف پڑھتا صرف لینی نہ منو رہا من لین مسلمانوں میں بے پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک پھیلانا ہے بس ایک ایت سے پڑھنا ترجمہ کرتا تو جڑ جاتا سرد پڑتا نہیں ہوئے پر کتا قرآن پیندا پھر دران کے ذریعے کھانا پھر دم بابو میں خدا نے فرمایا سنگ ہیٹا نہیں جائے گا سنگ تو تھلے نہیں کہ قرآن لایا تے قرآن دا ختم ہوا ہی ایک نہیں رکی. رکی ایک دلاف ہی گل نہیں ہوئی جلیا تاب رو ہی, ہی بے مان جا قرآن دنیا واسطے استعمال کرتا پھر جی قرآن انہوں جنت لیا جائے گی قرآن آخرت رکھیا ہوا ہے اللہ! <sweetness Legislative> لگی کوئی نہ <nouvelles> بولو سبحان اللہ اور <quotation -up> سنو اتے گل کر لگتا جنہیں کاری قرآن کے سٹےجتے ہونے دفاع ٹھیک ہے یہاں کا قرآن سننا حرام ہے یہاں अچ.. بلاؤنا حرام ہے کیوں <دیشارلد> کہ وہ برائی کے راستے پر ہیں قرآن کرتے قرآن محض دنیا بےغیرتی استعمال کرتے برائی دے امداد کرنی حرام ہے اصا نہ بلائیے اپنی برائی کیونکہ کر گے اسا بلا اری بننے انہیں برے راہ چلنے واسطے قرار فرما بلا تا وس لو دان قرآن پڑھ والے لے لے سای سن تو بغیر جگہ پڑتا ہے انہوں آ کے یار دیا تو نہیں چشمہ کیوں آتا تھا صرف قرآن سن کے رب نال اپنے دلنو ذرا आ, سنانگے, قرآن, سنانگے, دل ذرا لذا دین چاہنے ہیں چلو پرانے مجید سنان گے تو قرآن مجید مزید گے تو سارے دل چ کوئی ایمان درپی مڑے گی رب دن سان آ رہا ایک ای ایک گل جب اکم چ کرے نا ا ہافس کے منہ قرآن سن کے تے سواب کٹ لے راپ خٹا گے کیوں جو ان دی نیت بھی بہ رہی ہے سننے والے سننے والے جڑے نے وہ دنے دنے صرف سور پہ کال رکھی بیکھے ہوتے چاہیے جب بے سنا ہوا تو مورے کیوں پیارے یار آ کے مطلب کرکرا کی جاتا کو لا دیو سونی آواز راستے کاری ل توجہ نہیں فرم ٹھیک <سطح> ہے پڑھیا جائے ضرور دل خالی مقصود تے جے قرآن بے پھر مسلمان توجہ نہ کرے تے جڑا اس طرح سر دوانہ ہونے والا نا یہ بھی بئیمان نہیں پھر ان قرآن دیب نہیں سر دی ہوگ <سطح> دعا کرو بس ٹھیک اتنا, اتنا کافی اگر تلاوت کر کے محفل سے نکلتے ہی گانے لگا تو پھر کیا ہوگا <laughs> یعنی... گدی گدی <laughs> اچھا اچھا کاری بڑا مشہور ہے اس کے بارے کا دستا کہ میرے نال دی <laughs> تلاوت, ہوں دی تلاوت کر کے نکلے اتے گانا لا دا او میرے ربا ہائے ربڑا ہائے ربڑا یہ حافظ کاری نے جنہ جہنم دا بالن بننا دے بارے دسیا گیا سجڑا میں بول رہا آخر میں بھی آشرے سے بسنا کہ la kariye ate kol nu laji na laiye o tumme kadhi o tarbu Let's go. Oh, come on, let's go. Oh, come on, let's go. Oh, come on, let's go. Bye, yeah.